بسم الله سميع لاكمنا بسم الله الرحمن الرحيم وقال فيهم في ذلك آخرون فقالوا اما في ايام الشقاء ايام الشقاء فيعجل بها كما ذكرتم اما في ايام الصعيد فتو اخرون حتى يغلب بها الى آپ کے سامنے بات چل رہی ہے کہ ظہر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے کیا اسے مقدم کر کے پڑھنا پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے یا مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے تو سردیوں کے زمانے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ تعبیل افضل ہے گرمیوں میں اختلاف ہے گرمی کے موسم میں شاپی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ گرمیوں ہوں یا سردیاں ہوں تعبیل افضل ہے دلائی یا سارے کے سارے آپ کے سامنے آ چکے ہیں شفافے کے حادثی صورت میں دوسرا مسئلہ ہے جمہور کا امہ احناؤ ہے ہی اس میں حنابلہ حناب تمام حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سردیوں کے زمانے میں تو تعلیم افضل ہے یہ جی لیکن گرمیوں میں کیا ہے تاخیر افضل ہے اس پر آپ کے سامنے جو آیات لا رہے ہیں وہ خال قوم کی خالف سے مراد یہی ثناثہ حضرات ہیں اس میں مامتحابی الحمۃ اللہ نے چار صحابہ کراؤں رضان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایات نکل کی ہیں یہ بھی بارہ صنع سے مجموعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دو دریلیں بنیں گی اور اس میں چار صاحب اقرام سے ان کو روایات نقل کی ہیں بارہ سندوں کے ساتھ سب سے پہلے دیکھیے فقال سب سے پہلے تو مثلاً بیان کیا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اما فش فی ایام میں شکار ہیں کوئی بار گیا جہاں تک بات ہے سردیوں کے زمانے کی تو میں جلدی کیا جائے گا کما دکھ تم جیسے کہ تم نے کہا یعنی کہ پہلے آزاد کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ سردیوں کے زمانے میں تو جلدی ہی پڑی جائے گی وہی دلائل جو پہلے چکے تو علاق سے جہاں تک بات ہے گرمیوں میں گرمیوں کے زمانے کی تو تو اس حد تک محر کریں گے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈ پڑ جائے یعنی خوب ٹھنڈا کر کے وہ تنجوفی دارے کے بیمار کہتے ہیں نظر آتے ہیں جو آگے روایات آ رہی ہیں الحسن ہم آپ صلی اللہ علیہ کے ساتھ میں چاہیے الفاظ کرتے الفاظ خود بتائے جانے کے بعد اسی مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں یہاں تک ہم نے دیکھا تلوں کا سایہ فی منا سا اتنی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے چھوڑ دیئے جہنم کا سانس ہے جہنم کی لو اسے اب ردوی صلاح دے دہشت الحرو بس نماز کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑا کرو دہشت الحرو جب گرمی زیادہ ہو الفاظ بتا رہے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہو تو پھر کیا کرو زور کی نماز کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو تو سردیوں کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا سردیوں کے زمانے میں تو انسان چاہتا ہے کہ کہیں سے دھوپ ملے کہیں دھوپ اس کو مل جائے کہ وہ اس نے ذرا گرمائش حاصل کرے تو اس میں تو گرمی کی شدت تو نہیں ہوتی اور یہ قال قال حدثنا کالا دستنا تھا دسنا کو وکلے قال حدثنا ابو معاويه تنامه سيد الخديري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر يدوت سناب ان مشد فتح من فيح جهنم تعوذ بالسناب لشتان الحقوم فهي الالفاظ و قال حدثنا صافه قال, قال حدثنا عمر بن قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن صالح قال حدثنا عبد الصالح عن سيد الخديري رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا يونس قال اخبرنا مايز وقال اخبرنا اسماكن روایتین روایت کی یوں ان ابن بشار خبروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن ابي هریره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہی قال حدثنا ربيعه الجيزي قال حدثنا يضربنا لا ضربنا ابن جباره قال انا عن ابن حازم محمد بن ابراہیم الله صلی اللہ وقد قال حدثنا ابن زياد مته افق قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى قال حدثني قال حدثني ابن هادي محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي الله تعالى عن الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا ابن ثقال وانه ابن وهب انماك حدثنا عبد الله بن يزيد مولى مولى فابي سلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن سوبره ماء الله تعالى عن الله الله عليه وسلم فإنه قال حدثنا أيمن فقال عننا محمد بن مالك حدثنا مجد بن نادي القاوى عن الرازي ابي هويدا الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال حدثنا ربيعه الماضي قال حدثنا شعيب من شعيب من قال حدثنا الليث عن جعفر بن عن عبد الرحمن بن حرمز عبد الرحمٰن <سؤال> کہتے ہیں بیان کیا میرے چچا نے عن عن عن وسلمان روایت ہے کہ جب دن ہو جب دن ہو سخت گرم تو بابری سلانا کرنا پڑا کرو پین ہے جہنم اس لیے گرمی کی قال حدثنا حسين قال قرنا هشام حسان حسان عن, عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن, او عن عوف عن الحسن عن ابي هريره رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شتته خرج من فئه لاننا تعذب بالصلاه قال حدثنا فاقال حدثنا عمر بن حفص بن عن عن عن عن عن عن نقل کرتے پاتے ہو محسوس کرتے ہو منفی حجہم <جَحنَّم> یہ کس میں سے ہے؟ جہنم کی لو میں سے ہے آپ وسلم کا جو حکم ہے کر کے پڑھنے کا زہر کو یہ کس گرمی کی شدت کی وجہ سے اور یہ نہیں ہوتا مگر صرف اور صرف کس میں گرمی میں ظاہر سی بات ہے کہ شدت گرمی کی شدت یہ کم ہوتی ہے گرمیوں میں ہی ہوتی ہے سردیوں میں تو نہیں ہوتی لا یہ مخالفا روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو کیا کیا جلدی فرمایا پھر ہر گھر میں عالم آدمی پہلی روایات میں یہ اس کے مقام ہے آگے اس پر بات آ جائے گی اب یہی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے روایات ہیں ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز کو جلدی پڑھنا اور دوسرے نمبر پر آپ نے دونوں روایتیں ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز کو موخر کر کے پڑھا تو جب دونوں طریقے سے ثابت ہے جلدی پڑھنا بھی ثابت ہے موخر کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے تو پھر اس بات کی افضلیت کہاں سے ثابت ہو گئی کہ موخر کر کے پڑھنا ہی افضل ہے یہ سوال ہے قائل یہاں سے اشکال اور اپنے پاس نوٹ کیا کریں باتوں جب دونوں طرح کی روایات ہیں تو پھر کون دونوں میں سے یعنی تاجر اور تاخیر میں سے کون سی ایسی ہے کہ ایک دوسرے سے کیا ہے بہتر ہے جواب رہے ہیں جواب یہ دیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں اول زمانے میں آپ نے کیا کیا ہے گرمی میں بھی کیا کر کے پڑا ہے جلدی پڑا ہے زہر کی نماز کو لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور گرمی کے زمانے میں محر کر کے پڑھنے کو افضل قرار دے دیا گیا ٹھیک ہے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے زمانے میں بھی ظہر کو جلدی پڑھا ہے لیکن پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو کر یہ حکم ہو گیا کہ گرمی کے زمانے میں زہر کو کیا کیا جائے گا محر کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ کس میں سے ہے جہنم کی لوہ میں سے, سے, سے ہے جہنم کی بھاپ میں سے ہے جواب صلی گرمی کے زمانے میں زور میں بھی جلدی کی گئی کد کانا یو ایسا کیا گیا یعنی جلدی پڑی گئی زور کے لیکن سن منوشا پھر منسوخ قرار دے دیا گیا اب اس بات پر یقینا کہ پہلے زور کی نماز گرمیوں میں جلدی پڑی جانے کی ہوا تو جی اس پر قال یہ دی روایت ہے جواب کی قال قال مائن منتصر قال, قال عن عن تاریخی نماز پڑھائی گرمی میں ثم پھر فرمایا انشدت الحر من فیخ جہنم کہ یہ گرمی کی شدت ہے یہ کیا ہے جہنم کی روح میں سے ہے جہنم کی بھاپ پر امام صحابی تبصرہ یہ والا امر جو آپ صلی اللہ کے بال ابراد میں آپ صلی اللہ وسلم جلدی پڑھا کرتے تھے گرمی میں پہلے آپ وسلم زہر کی نماز کو گرمی میں ہی پڑھا پل یہ والا کا ہے جبکہ پہلے آپ کو, کو سندھی پڑھا تھے. تھا. اس مغیرہ کی روایت کا ثابت ہوا زمر پیشے زہر کی نماز کو گرمی کی شکل میں بھی جلدی پڑھنے والا حکم کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا وہ وجہ اختیار اور ابرادی پیشے دستحرا اور لازم ہو گیا ٹھنڈا کر کے پڑھنا استعمال مطلب کر کے ٹھنڈا کو استعمال کرنا مطلب ٹھنڈا کر کے زور کی نماز کو پڑھنا فی شدت گرمی کی شدت میں یہ لازن قرار دے دیا گیا اب جو حکم پہلے تھا وہ کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا اور بعد میں کیا ہوا یہ حکم آ گیا کہ اب زبر کو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے ایک تو یہ روایات دوسری ہے آپ کے سامنے اور پھر اس پر ایک سوال ہوا اور اس کا جواب بھی دے دیا اب دوسری دلیل جو آ رہی ہے اس میں بالکل صاف سراہت ہے یہاں تک وقت ہوں گیانا سکھنما لیکن یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں احمد کی جس میں بالکل صاف صلاحت منقول ہے صحابۂ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں تجلدی پڑھتے تھے اور گرمی کے موسم میں کیا کرتے تھے موخر کر کے پڑھتے تھے یہ سراہطن جو دلیل ہے یہ تقریب تمام تمام بھی کر دے گی اور موقف کو واضح بھی کر دے گیان گی ان صلی اللہ علیہ وسلم زور نماز کو جلدی پڑا کرتے تھے سردی میں اور تجیب کو کمانا ہوتے مائل ہونے کے ذائق ہونے کے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے تب جب کیا ہو گیا شدت ہونے ہو کے لیکن, لیکن کبھی آپ کو دیکھا کہ آپ نے کسی زور کی نماز کو موخر کر کے پڑھا کس وجہ سے فی شدت گرمی کی شدت میں جب گرمی کی شدت تھی تو آپ کو موخر کرتے ہوئے بھی دیکھا لیکن ویسے آپ کیا کرتے تھے جدید پڑا کرتے تھے ابو مسعد سے یہ بالکل صاف صلاح تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں جو جدی کرتے تھے وہ اخروح حافظ صحیح تھے اور مفر کرتے تھے جی ہاں دیکھیں جب سردی زیادہ ہو جاتی تھی بالکل صافی مالک کی ادھر سدل بردو بکر ابلا بکر, بکر تبکیر مانتے جلدی کرنا بک رہتا ہوں جب سردی زیادہ ہو جاتی تو بکر اب سلام نماز میں جلدی فرماتے آپ ہر روز اور جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو اب رد نماز کو ٹھنڈا کر کے بالکل صاف, صاف آگے جو روایت رہی ہے ابو مالك حدثنا ابراهيم ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا بشير بن ابو خالد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال انا ابي الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا ابوقر بذري و كان شيخا ابو ذريها قال ابو جابر امام ابو جابر رحمه الله فحاورهم قال عندنا في صلاه زوري علامه يذكر ابو مسعود و انس مولىكن الله تعالى عنهما من صلاه رسول الله صلى ہمارے نزدیک یہ سنت ہے جو وہ مضروف سے کہ سردی کے زمانے میں جلدی پڑھنا اور گرمی کے زمانے میں مؤخر کر کے پڑھنا ولی سفی ماں ذکر اول ماںب بھی خلاف خوشی منہارا اس کے علاوہ جو پہلے روایات گزری ہیں ان روایات میں کہیں پر بھی اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے جو اس کی مخالفت کر سکے وہاں پر صرف اتنا ہے نا کہ آپ نے جلدی نماز کو پڑھا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ گرمی کے زمانے میں بھی آپ نے جلدی پڑھا اس بات پر کوئی سراہت نہیں ہے اس کے ظاہر کی مخالفت پن روایات موجود نہیں ما قدمنا ذکر جس کا ہم نے ذکر مقدم کی کیا تذکرہ کیا مسئلے کے مطابق ما یہ دسی کوئی چیز نہیں ولے سا ما یہ خلاف شیماز ایسی کوئی چیز نہیں جس کی مخالفت کو کیا کرے واجب قرار دے دے حدیث گزری ہے حضرت کی, عائشة رضی اللہ کی عائشة نے فرمایا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زور کی نماز کو جلدی پڑھتے نہیں دیکھا اسی طریقے سے حضرت حضرت اباب کی روایت, خباب کی روایت ان کی روایت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ سادہ جلدی فرماتے تھے ابھی جو آخر، ابھی جو آخر، ابھی اوپر کے شبا کی روایت سے کہا کہ پہلے آپ کیا کرتے, جلدی کرتے تھے پھر آپ نے کیا فرمایا کہ, کہ پہلے کی روایت کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی تو وہ روایات تعلیمی طور پر دعوت کرتے وہ کیا ہیں منصور رہے ہیں اب یہاں سے آگے دو سے تین اشکال ہے اور کے جواب حضرت عبداللہ بن اللہ تعالیٰ نے جو زہر کی نماز پڑھائی اور زبر کی نماز پڑھانے کے بعد ختم کھا کر کہا کہ اس نماز کا یہی وقت ہے اور وہ جو نے نماز پڑھائی تھی وہ سورج کے اللہ قسم کھا کر یہ کہنا کہ نماز کا اس نماز کا یہی وقت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ زور کی نماز کا افضل وقت مطلق کیا ہے تاغیر ہی ہے تاخیر نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ سوال ہے جواب یہ ہے کہ حضرت اللہ کے مسود علیہ اللہ علام نے جو یہ قسم کھا کر کہا ہے کہ کی نماز کا وقت یہی ہے اس بات میں کوئی سراہت نہیں ہے کہ وہ کون سا زمانہ تھا اس بات کی کوئی سراہد نہیں ہے کہ وہ گرمیوں کا زمانہ تھا یا سردیوں کا زمانہ تھا ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی سراہد نہیں ہے اس ولادیلا اس کے خلاف پر کوئی نہیں ہے اور پھر لہٰذا ہم اس کو محمول کریں گے حضرت عبداللہ کی کو کیونکہ کوئی دلیل ہے نہیں ہے تو کون سا زمانہ تھا ہم دیگر روایات کی بنیاد پر اس کو بھی محمول کریں گے کس پر سردی کے زمانے پر جیسا کہ حضرت رضی اللہ عنہ کی روایت بن مالک کی روایت قائدی طور پر لے کر آئے ہیں ایک ان کی صنعت و حضرت زہری سے تھی جو کہ مطلق نہیں ہے لیکن ابو خلطا نے صاف صلاحت حد حد حد حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں جلدی پڑتے اور گرمی کے زمانے میں وفر کر کے پڑھتے اب حضرت عبد اللہ ابن مسرود کی روایت میں بھی یہ احتمال موجود ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے یعنی انہوں نے جو جلدی کر کے پڑھ کر یہ کہا کہ یہ اس نماز کا وقت ہے ہم اس کو مقبول کریں گے اس میں احتمال یہ ہے کہ وہ بھی سردی کا زمانہ تھا لہذا یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا دیکھیں سوال کہ اما حدیث ابن مسرود فی صلاحیت زور اور جہاں تک باد مسود کی حدیث کی زہر کی نماز کے حوالے سے کہ زہر کی نماز پڑھی جب تمہیں ظاہر ہوا نظالے کا وقت کے لیے اس کا وقت ہے یہاں جواب کے جوابی سب سے جواب ہے اندالے کان کانوٹس صحیح اس حدیث میں اس بات پر کوئی ذرالت نہیں ہے کہ وہ کیا تھا گرمی کے زمانہ اں پیشے تھا اور نہ اس بات پر پراحطۂ کا زمانہ تھا اور تاریخ پر ایک روایت پیش کرتے ہیں انس ابن مالک ہیں فقط روا ظمری شمس انس بن مالک صحیح دونوں روایتیں موجود ہیں دیکھیں ایک روایت کرتے ہیں غالب کی نماز پڑھی جب سورج ظاہر ہوا ایک روایت بن کی یہ ہے پھر دوسری طلب کے ساتھ سما ابو خلدہ پھر آپ کے دوسری شاگرد ابو خلدہ آئے ہو ان سے اس حوالے سے تفسیر موجود ہے انہوں نے کیا نقل کیا حضرت میں جلدی گرمی میں یہ احتمال موجود ہے پھر جو جدید پڑھا ہے وہ سردی کا زمانہ ہو نہ کہ گرمی کا لہٰذا آپ کو یہاں سے بھی ایک اشکال ہے. اگر استدلال کرے کوئی استدلال کرنے والا احتجاج استدلال کرنا احتجاج مطلب استدلال فی تاجر ظہر ظہر کی تعدیر کے بارے میں وہ کیا کہ یہاں ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ حضرت سوید غفلا یہ تابعین ہیں کہ غار طابعین میں سے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ زہر کی اذان دی تو یہ یا تو زبان ایک مقام ہے اس میں تھے یا کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں تو جب حجاج بن یوسف نے اذان سنی تو اس نے ان کو بلایا بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے یعنی آپ نے میں نے حضرت محمد بکر حضرت, حضرت عثمان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں سوید روایت میں آ رہا ہے سوید سوید ابن غفلا روایت آ رہی ہے آپ کے سامنے نام بھی آئے گا صرف پہلے درب کا میں نے یعنی حضرت وبکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اس وقت جب ظاہر ہو گیا اس بات پر حجاز یوسف نے ان کو معذور بھی کر دیا اور ساتھ میں کہہ بھی دیا کہ تم نہیں ہی فائدہ کے لیے اذان دو گے اور نہیں امامت کرو گے یہ اگرچہ بات آپ کے سمے روایت میں آ رہی ہے لیکن جو مخالف ہے کہ اعتراض کرنے والا وہ اس کا اقتصاد کرتا ہے کہ سوید ابن اخلا جو ہیں ان کی یہ بات کہ حضرت عبوکر، حضرت عمر حضرت عثمان کی پیچھے جو نمازیں پڑی ہیں وہ سورج کے ظاہر ہوتے وقت پڑی ہیں یہ بات ان کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظہر کی نماز میں جلدی کرنا ہی افسن ہے کیا ہے ظہر کی نماز میں جلدی کرنا ہی افسل ہے تو پھر آپ نے کی یہ کیسے کہہ کیا کہ مؤخر کر کے یا ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہی افشن ہے پھر اس کا جواب نہیں کرتی حدیث نمازیں پڑھی ہیں اس میں بھی کوئی سراحت نہیں ہے کہ انہوں نے جو ان کو دیکھا ہے نماز پڑھتی کون سا زمانہ تھا کوئی صراحت نہیں ہے یا پھر بھی وہ والا اقتبال موجود ہے کہ وہ کون سا زمانہ ہو سردی کا زمانہ ہو لہذا ہم اس کو آگے دلیل بھی پیش کریں گے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے حضرت حضرت المحذہ کو کہ ان کو جو حکم دیا گیا کہ تم کب کب اذان دو حضرت عمر کا خود اصطلاح پر موجود ہے ان کی حدیث اور ان کی روایت موجود ہے جس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زور کو مؤخر کر کے پڑھنا کیا ہے افضل ہے لہذا لہٰذا ہم حضرت سوید اب نفرہ جو تعبیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تو ان کو دیکھا تو وہ سردی کے گرمی کے نماز میں پہلے کرنا ہی افضل ہے وہ کیسے ابھی قال حرد محمد بن سعید بن جی بہت زبان اب جبانہ میں ایک جبانہ کا معنی جنگل کے بھی ہے سہارا کا بھی ہے اور تیسرا یہ کہنا جگہ, جگہ کا نام ہے تو جگہ کا نام جنگل یا جنگل. بن یوسف نے ان کی طرح پیغام بھیجا یعنی پیغام بھیج کر ان کو اپنے پاس بلایا فقالہ ماں صلاح یہ کون سی نام ہے یعنی تم نے اس وقت کیوں دی خالیش میں نے اس بنیاد پر انہوں نے اس کو معذول کر دیا حجاز نے ان کو معذول کر دیا وہ خالا اور کہاں کے لو ازم ولا کا عما نہ تم اذان کہو گے اور نہ ہی امامت کرو گے پیلا لہو یہ سوال ہے اس سے یعنی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سوید ابن کا یہ کہنا کہ تینوں میں نمازے پر وہ جلدی کرتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جلدی کرنا ہی ہے تو جواب جواب ہی جائے گا فیس سوید اس حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے سے کہ ان الوقت الگی تو وہ وقت کہ رہا جس میں سوید ابنفلا نے دیکھا ان حضرات کو خلاف راہجین کو جس میں سہیل کانا پیخ کو وہ گرمی کا زمانہ تھا اس, اس بات کی کوئی سراہن نہیں وہ یجوز یہ جلد و یقون کانفی شطرائے جائز ہے اہتمام ہے اس میں کہ وہ کانفی شطرائے سردی کا زمانہ ہو و یقون حکم و سعد آہند کے خلاف ڈالے اور ان حضرات کے نزدیک بھی گرمیوں میں حکم اس کے خلاف ہو ڈالے کا ود دلیل بھی آ رہی ہے جو اس بات پر زراعت کرتی ہے کہ ان حضرات کی یعنی خلاقائدہ شدید کا بھی مطلب یہی تھا مذہب یہی تھا سردیوں میں جلدی اور گرمی میں موخر کرتے دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں اپنے جواب کی تاریخ میں حضرت عمر کہ مکہ مکہ اندر ان کا بے دن حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت ابو مزورہ کو ان کا بے دن ہارتن تم ایک گرم زمین پر ہو شدیدت دل سخت گرمی میں اب ریب فسٹ کرو ثم اب ریل اذانے پھر ٹھنڈا کرو یعنی نماز کی جو آزان تم دو گے ٹھنڈا کے کو مطلب یہ کہ گرمی کو ختم ہونے دو ٹھنڈک آنے دو تب جا کر آزان بڑھو یہ کون ہیں حضرت عمد کہہ رہے ہیں کس کے محدودہ کو خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے آزان دو اب فلا کر کیا نے نہیں دیکھا سب کی براہ کو حکم دیا ہے شدت الحرائی گرمی کی شدت وجہ سے لہذا اب ہم دیکھتے ہیں اس روایت کو کہ حضرت تو اس روایت کو کہ خود حکم دیا کہ ٹھنڈا کر کے پڑھو تو اب ہم سوری ابن نے جو روایت نقل کی ہے ہم اس کو اس کے خلاف پر محمول کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ وہ زمانہ کس کا تھا سردی کا تھا لاہر کا رکھیجیے لہٰذا وہ جو زمانہ ہے جس میں انہوں نے جلدی پڑی ہے کان امین اسی وقت وہ ایسے وقت میں تھا کہ لاہر رکھ لیجیے کہ جس میں گرمی نہیں تھی سردی کا زمانہ تھا دوسرا جواب سوا اس اس اسکار کے تیسرا اگر کوئی کہنے والا یہ سوال کا خوراکہ یہ ہے کہ مطلقا جو کا زمانہ ہے وہ جلدی ہے تاخیر نہیں ہے اس لیے کہ اس پر غلط غلطہ روایات اس پر غالبت کرتی ہیں کہ ظور کی نماز کا جو اصل وقت ہے وہ کیا ہے تعجیل ہے جلدی کر کے پڑھنا ہے رہی بات مؤخر کر کے پڑھنا تو وہ کہتا ہے معترد کہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف رخصت اور اجازت ہے کہ مؤخر کر کے پڑھنے کی گنجائش ہے ورنہ اثر یہ ہے کہ کیا جا کیا جائے جلدی ہی پڑھا جائے لیکن مؤخر کرنے کی کیا ہے اجازت ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے معترد یعنی کہ،, کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رخصت کس لیے دی گئی کیونکہ مکہ میں جو یعنی جو مسجد نقوی تھی اس کی اولن کیا ہے اس زمانے کی بات ہے کہ اس میں کوئی چھت نہیں تھی لہذا نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا گرمی میں یا یہ کہ اگر مکہ کا زمانہ ہو تو, تو پھر گھروں سے نکلنا کیا تھا مشکل تھا سخت گرمی میں تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کیا کرو گرمی کے زمانے میں ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا کرو لہذا یہ ایک رخصت اور اجازت ہے مطلق نہیں ہے اعتراض سمجھ میں آیا اعتراض یہی ہے کہ اصل حکم تاغیر کی ہے جو تاغیر کی ہے وہ صرف اجازت اور ایک رخصت ہے قدر کی بنیاد کر کے مکہ کے اندر لوگ نکلتے نہیں تھے میں مسجد جو تھی اس کی چھت نہیں تھی اچھا جی اس کا جواب دیتے ہیں سیاحوں سے آگے چل کر یہ بات محال ہے یہ بات کیا ہے محال اس لیے کہ صحابہ کرام رقبا اللہ تعالیٰ اجمائن تو پھر ہی عظیمت پر عمل کرنے والے وہ تو اپنی جان میں شاور کرنے والے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ وہ افضلیت کو چھوڑنے والے ہوں اگر افضل جلدی ہی ہوتا تو ہر زمانے میں جلدی ہی کوئی اختیار کرتے ان کے سامنے گرمی کی شدت تو کچھ بھی نہیں تھا جب افضلیت کی بات ہوتی تھی فرد محال آپ کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کاخر جی رخصت اور اجازت دی گی کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے یہ بات ماہال ہے کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب سفر کیا ہے سفر کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کو مؤخر کر کے ہی پڑھا ہے جبکہ کہ آپ کا سفر ہوتا تھا کہاں پر میں کھلے سہرام میں جہاں پر یعنی چھت کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا تو تب بھی آپ نے کیا کر کے زور کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھا ہے تو اگر یہ وجہ ہوتی کہ موخر کرنا کسی پردے کی وجہ سے تھا یا کسی سائے کی وجہ سے ہوتا تھا تو پھر تو آپ کو یہاں چاہیے تھا کہ جلدی پڑھ لیتے سفر میں کیونکہ وہاں سفر کے دوران تو جلدی پڑھنا یا موخر کر کے پڑھنا تو برابر تھا اس لیے کہ پہلے بھی کوئی سایہ نہیں تھا بعد میں بھی کوئی سایہ نہیں تھا تو تب تو آپ کیا کرتے سفر کے دوران تو پھر کم از کم افزلیت کو حاصل کر لیتے حالانکہ آپ نے سفر میں بھی کیا کیا ہے زور کی نماز کو موخر کر کے پڑھائے جو آپ کو سمجھنا جو آپ سمجھ میں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جلدی پڑھتے تو تو آپ کا موقف واضح ہو جاتا لیکن آپ نے سفر کے دوران بھی مؤخر کر کے پڑھا ہے جس سے ثابت ہوا کہ اصل کیا ہے مؤخر کر کے ہی پڑھنا ہے افضلیت مؤخر کر کے ہی پڑھنے کی ہے گرمی کے زمانے میں نہ یہ کہ یہ کوئی رخصت والی بات ہے ٹھیک ہے سوال بھی اور جواب بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا چاہ. سوال فین خان خان اگر کوئی کہنے والا یہ کہے وہ بات اپنی جگہ سفر کے احکام بدل جاتے ہیں لیکن آپ نے سفر میں بھی اس سوال کے مطابق جواب کو دیکھے نا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی بات ہم تسلیم کر لیں کہ یہ صرف مصرف نصر کی وجہ سے دیا گیا تھا گرمی سے بچنے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل تھا تاکہ وہ موخر ہو کر یعنی ٹھنڈا کر کے نکلیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی اس کا جواب ایک اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کم از کم آپ وسلم سفر کے زمانے میں تو پھر جلدی پڑھتے اس لیے کہ سفر میں یہ تو کہیں پر بھی یہ امکان نہیں تھا کہ آگے چل کر جب تاخیر کریں گے تو یعنی ابھی سایہ ہے تو آخر میں پڑھ لیں سفر میں تو نہ پہلے سایہ ہے نہ آخر میں سایہ ہونا ہے تو پھر بھی اگر آپ نے موخر کر کے پڑھا ہے تو پتہ چلا کہ موخر کرنا ہی افضل ہے نہ کہ جلدی پڑھنا اگر کہنے والا یہ کہہر کہ کی نماز کا حکم یہ ہے کہ سارے زمانے میں پڑھا جا اس کو مخر نہ کیا جائے ہوں بلکہ براہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر آیا ہے من نماز میں اس لیے کہ ان کی جو مسجد تھی لمع اس کا سایہ نہیں تھا نہیں تھا مطلب اس کی چھت نہیں تھی وزر اپنی اور مہران ان کی روایت سے کیا گیا کوئی حرج نہیں ہے ناپسندیدہ سمجھتے تھے وہ کس لیے اس لیے کہ وہ نماز پڑھتے تھے مکہ میں وہ کال چھ ہر اور وہ بہت گرم جگہ ہے گرم علاقہ ہے پلب یا کلال اور ان کے नहीं होता بھی نہیں ہوتا تھا تو آپ نے اس موقع پر فرما دیا لوگوں کے के جب نکلنے میں مشکل ہو رہی تھی گھروں سے گھروں میں سائے میں بیٹھے ہوتے تھے تو زور کی ماں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہوتا تھا تو اس لیے آپ نے اس روایت سردار کر یہ اعتراض کیا تو آپ نے ذکر کیا تو لما اخرا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اس نماز کو موخر نہ کرتے اس وقت کے جب آپ سفر میں ہوتے تھے کیوں؟ ایسی جگہ میں لا قن والا ذلّہ کن کن نانا ہوتے ہیں پردے کے جھونپڑی کے چھپر کے پردے کے ٹھیک ہے سائے کے ابھی ایسی جگہ میں آپ مفن نہ کرتے جہاں तो कोई نہ ہی تو کوئی پردہ ہوتا نہ جھونپڑی تھی نہ چھپر تھا ولا ذلّہ اور نہ ہی کوئی سایہ تھا اللہ مافی حدیث جیسے کہ بزرگ حدیث میں ہے آپ نے اس موقع پر بھی اس نماز کو موخر کر کے پڑھا لے اول وقت من ولا دل جبکہ اس سے پہلے جو وقت تھا وہ بھی بغیر پردے کا تھا اور بغیر سائے کا تھا اگر تم یہ کہتے کہ پہلے وقت میں کوئی پردہ تھا یا کوئی سایہ تھا تو آپ نے پہلے نہیں پڑھا پھر موخر اس لیے کی کیا لیکن یہاں سفر میں تو پہلے بھی کوئی پردہ نہیں ہے اور نہ کوئی سایہ ہے پتھر کو ہوں اللہ کا اس موقع پر بھی آپ کا نماز کو پہلے وقت میں چھوڑ کر بخر کر کے پڑھنا دلیل ان دلیل اس بات پر کیا ان کان منہو من الامر جائیں یہ کس وجہ سے نہیں تھا ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم ہے. لِعن شدت الحر اس لیے کہ وہ سارے کے سارے گرمی کی شدت کی وجہ سے پردے میں ہوتے تھے, تھے فی اور کی نماز پر فی حال الحر گرمی کا چلے جانے کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی پھر آپ صلی ضرور اس نماز کو پڑھتے اس نماز کو ضرور پڑھتے اس جگہ میں کی اول جہاں پر کوئی پردہ نہیں تھا وہاں پر کیا کر لیتے پہلے وقت میں پڑھ لیتے کیونکہ یہاں تو پہلے بھی گرمی ہے تو پہلے ہی پڑھ لیتے اگر اصل باتوں کہ یہاں تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی آرام کر لیں گرمی میں نکلنا مشکل ہے تو پھر ٹھنڈا کر کے پڑھ لیں گے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے نزدیک یہی قول ہمارے نزدیک ہے اللہ تعالیٰ ہو تو ہوا ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ حق جانتا ہے لیکن ہمارے نزدیک جو ہے یہی قول ہے اور یہی اجاب یہی لازم ہے کہ انگالے ذالک ہوا سننا یہی طریقہ سنت ہے یعنی موخر کر کے پڑھنا کان لکھن مو معلوماً سایہ ہو یا نہ ہو گرمی کا زمانہ ہے تو محر کر کے پڑھنا ہی ہے چلے و رکھونی پتا یہاں تک آپ کا حساب ہے